سور سجدہ مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر بتیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سیونٹی فائف ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوں ہیں اسے سجدہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوں تو کئی صورتوں میں آیت سدا ہے لیکن ان کا نام تو سور سجدہ نہیں ہے لیکن اس سورت میں آیت سدا ہے اور اس کا نام سجدہ ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں نام رکھنے میں جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہماری مرضی ہے اور صورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی آسمانی ہیں جو وہی کے ذریعے رسول اللہ نے ہمیں بتائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت جس کا جو نام رکھے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک ہمارا بچہ شابان میں پیدا ہوا تو ہم نے اس کا نام شابان رکھ دیا اور دوسرا بچہ رمضان میں پیدا ہوا تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کا نام رمضان ہی رکھیں ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں مثلا لقمان نام رکھ دیں تو کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ فلاں بچہ چونکہ شابان میں پیدا ہوا نے نام اس کا شابان رکھا یہ بچہ رمضان میں پیدا ہوا اس کا نام آپ نے رمضان کیوں نہیں رکھا تو آپ کہیں گے نام رکھنے میں ہماری مرضی ہے ہماری چوائس ہے تو جب ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو وہ تو خالق کے کائنات ہے اس کے بارے میں ایسے سوالات ذہن میں پیدا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ایمان کی حفاظت کا جو بیان ہوا بعض لوگ الحمدللہ ایمان کی فکر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی شیطان انہیں پریشان کرتا ہے غلط غلط خیالات آتے ہیں وسوسے و سے آتے ہیں تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ ذہن میں برے خیالات آئیں تو اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے وسوسے و آئیں اگر انسان ان چیزوں کو برا سمجھے اور اس سے نفرت کرے اور اس سے پریشان ہو جائے تو یہ ایمان کی دلیل ہے اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعض مسلمان حاضر ہوئے رو رہے تھے ارد گزار ہوئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے ایسے وسوسے بساوقات آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے بہتر ہم مرنا سمجھتے ہیں یعنی ایسی نفرت ہے ان وسوسوں سے کہ ہم یہ زبان پر ذکر کریں کہ کیسے خیالات آتے ہیں اس سے بہتر ہم مر جانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہیں واقعی ایسی نفرت ہے ہاں آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے اس سے تمہارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا ہاں وسوسوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں تو ایسی بری سوسائٹی سے بچنا چاہیے مگر ان وسوسوں سے ایمان پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا کوئی برا اثر نہیں ہے انسان پریشان ہو اور بعض لوگ وسوسوں کا شکار ہو کر نعوذ باللہ میں ظالم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہی شیطان کا وار ہے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور پھر ان وسوسوں کی فکر نہ کریں ان وسوسوں کا حل یہی ہے کہ ان سے آدمی پریشان نہ ہو اور ان پر توجہ نہ کرے اور بس ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اسلام پر میں کاربند ہوں مجھے ان وسوسوں کی کوئی پرواہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الف لام میم حروف مقطعات اللہ اس کے رسول اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں تنزیل الکتابی یہ کتاب کا نازل کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے لا رئی بفی ہی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں مر رب العالمین یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے ام کیا وہ کہتے ہیں اس نبی نے یہ کتاب خود بنائی بل نہیں بلکہ ہو مر رب کا یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے لتم در اومن تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو من من قبل کا جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں آیا ان مکئی مکرمہ میں اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام کے بعد کوئی نبی مبوس نہیں کیا گیا نبی آئے طواف انہوں نے کیا حج کیا مگر اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مبوس کیے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے لعلہم تاکہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے اللہ خرق سماوات ورد اللہ وہ شان والا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وماں بئی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے پیدا کیا فی ستتی ایام چھے دنوں میں پیدا کیا ثم مستواء عرش پھر عرش پر استیوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے ایک معنی متاخرین مفسرین نے یہ بیان کیے کہ اللہ تعالی نے عرش بنایا مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٍ اللہ تعالی کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا یعنی اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ کے تباہی ہے افلا کیا تم کرسیحت حاصل نہیں کرتے یو دب اللہ تعالی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے حکم فرماتا ہے من سمائی اردی اور یہ حکم آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا ہے یعنی فرشتے اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں پھر یہ حکم اللہ ہی کی طرف رجو لائے گا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی فی یوم اس دن کی طرف کانا مما تعدون جس کی مقدار ایک ہزار سال جتنی ہے وہ گنتی جو تم شمار کرتے ہو قرآن پاک میں ایک مقام پر یہ ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے اور اس مقام پر ہے ایک ہزار سال کا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا دن مومن کے لیے ایک نماز کے وقفے جتنا ہوگا یعنی ایک نماز پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے تو قیامت کا دن اصل تو ہے پچاس ہزار سال کا جس کے گنا زیادہ ہوں گے اسے پچاس ہزار سال محسوس ہوگا اور جس کے گنا کم ہوں گے اسے یہ کم محسوس ہوگا یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ایک ہزار سال محسوس ہوگا اور جو نیک ہوں گے انہیں یہ چند منٹ کا قیامت کا دن محسوس ہوگا غالی کا عالم الغیبی و شہادت العزیز الرفیب یہی غیب و شہادت کو جاننے والا رب ہے جو غالب ہے مہربان ہے اللہ آسن کل شعین خلق وہی رب ہے جس نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا کوئی بھی جانور ہو کوئی پرندہ ہو کوئی کیڑا ہو کوئی انسان ہو جس چیز کی اسے ضرورت تھی جسم میں اس کے جسم میں وہ چیزیں پیدا کر دی گئیں اور جو ترتیب ہے وہ ترتیب اتنی پیاری ہے کہ اس سے علاوہ اور کوئی ترتیب پیاری ہو ہی نہیں سکتی وہ بد آ خلق الانسان انسانی منتین اور اللہ نے انسان کو ابتدائی طور پر مٹی سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو ثم جعل جسل من صلالت لطم ما مہیم پھر اللہ تعالی نے ایک بے وقت پانی کے نچوڑ پانی کے خلاصے یعنی نطفے سے اس کی نسل کو جاری کیا سوا ہو پھر اللہ نے انسان کو سیدھا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلات کو ٹھیک بنا دیا گیا وہ نافخا فی مو ہی پھر اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی یعنی اپنے دربار کی مقرب اور بزرگ روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا وجہ اور کر دیا لَكُمُ اول اب سور اول <وَالْأَفْدَى> تمہارے لیے سماعت بنائی یعنی کان بنائے آنکھیں بنائی اور دل بنائے یعنی میں سننے کی صلاحیت ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جس سے دنیا میں آ کر تم علم حاصل کرتے ہو تَشْكُرُونَ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو وہ اور وہ بولے فلردی کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے انفی خلقن جدید کیا پھر بھی نئی پیدائش میں ہم دوبارہ اٹھیں گے بل ہوں بل قوبیم ہاں کیوں نہیں بلکہ یہ کافر اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں قیامت کو نہیں مانتے قل اے محبوم آ فرمائیے یا ملک المتی لری وکیلا بھی تمہیں ملک الموت موت دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں تم میلا رب بھی پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ملک الموت کا روح قبض کرنا حقیقتاً سبب ہے قرآن مجید فقان حمید نے بعض مقامات پر یہ ہے کہ اللہ موت دیتا ہے اور اس مقام پر یہ ہے کہ ملک الموت موت دیتے ہیں تو یہ کوئی شرک نہیں ہے اگر شرک ہوتا تو قرآن اس کی تعلیم نہ دیتا ہے. یہ برابری بھی نہیں ہے ایک جگہ پر ہے ملک الموت موت دیتے ہیں ایک جگہ پر ہے اللہ تعالی موت دیتا ہے تو مراد اصل میں یہ ہے حقیقی موت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے ملک الموت روح قبض کرتے ہیں موت دیتے ہیں بیجن اللہ یہ طاقت یہ قدرت اللہ نے اپنے اذن سے انہیں عطا فرمائی ہے تو یہ عطائی ہے ذاتی اور عطائی میں کوئی برابری نہیں ہے پھر عرض کروں کہ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے شرک کی حقیقت نامی کیسٹ کو ضرور سماعت کریں اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے اور قرآن مجید فقان حمید کے نور سے رب العالمین ہم سب کو ایسا منور کرے کہ ہم خوب خوب قرآن کی دعوت عام کریں اور دنیا اور آخرت میں قرآن کے نور کی برکت سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے